کل ہی بی بی سی کی خبریں سن رہے تھے تو بتایا گیا کہ پنجاب میں جو ہندوستان کا پنجاب ہے مشرقی پنجاب وہاں کچھ مشرقی ہندوؤں نے پرانے مجید کے اوراق کو جلایا ان کو فاڑا ان کو نیچے گرا کے ان کے اوپر ناچتے رہے اور پھر ایک خنزیر اور سور کو کاٹ کے اس کا گوشت مسجد میں جا کے ڈال دیا چند دن پہلے دہلی میں بھی یہی کچھ کیا گیا تھا اور وہاں کی حکومت کی آشیرواد سے اور وہاں کی حکومت کے تعاون سے ہندو مسلمانوں کے جذبات سے کھیر رہے ہیں میں اپنی بات آگے لے جانے سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے قرآن مقدس کی جو توہین ہو رہی ہے ہم اس کا بدلہ اس طرح بھی لے سکتے تھے ہندوؤں کی مقدس کتابیں رامائن اور مہا اٹھا کر جلانا شروع کر دیں لیکن یہ بزدلوں والا کام ہے جو ہم نہیں کریں گے ان پرانے مجید کے جلے ہوئے اولاد کا بدلہ اس طرح بھی لیا جا سکتا تھا کہ پاکستان میں ہندوؤں کے جو مندر ہیں ان میں مداخلت کی جائے اور وہاں جا کر انہیں یہ سبق سکھایا جائے اگر ہندوستان میں مسلمان اور قرآن محفوظ نہیں ہے تو پاکستان میں بھی ہندو محفوظ نہیں رہ سکتا لیکن ہم ایسا بھی نہیں کریں گے اس لیے کہ اسلام اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے اس ملک میں جو اقلیتیں اسلام کی بالادستی کو تسلیم کر کے رہیں گی ہم نہ ان کے مندر گراتے ہیں اور نہ ان پہ جا کے ظلم کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اس چیز کا بدلہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ان کے بتوں کو بنا کے یہاں گراتے لیکن یہ بھی نہیں ہوگا میں صرف آپ حضرات کے سامنے ایک اللہ کے بھروسے پہ ہندوستان کی حکومت اور اس کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور اس کے وزیر داخلہ لال کرشن اڈوانی سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی توہین کا سلسلہ روک دیا جائے قرآن مجید پہ ہاتھ اٹھانا روک دیا جائے ورنہ خدا کی قسم کشمیر میں جلنے والی آنکھ انڈیا کے اندر پہنچے گی اور ہم تمہارے گھروں کو بھی جرا کے خاکستر کر دیں گے